اچھا اسی طرح ایک عقیدہ اس کا یہ جی ہے کہ جنت اور جہنم کا کوئی وجود نہیں ہے یہ عقیدہ بھی تہذیب الاخلاق اور تفسیر القرآن دونوں کے حوالے سے آگے جنت اور جہنم کا تذکیرہ قرآن اور احادیث میں بکثرت موجود ہے جیسے کہ قرآن میں ہے وفوت ابوا وقالم خزنت السلام علیکم طبطم فتخین اب یہ عجیب بات ہے کہ جس لفظ سے اسردار کرنے اس کو چھوڑ دیا وسیق اللہ تقور ابہم عدل جنت یہاں جنت کا جفظ ہے اس کو چھوڑ دیا اور کے ذکر کر دیا پیچھے بھی ایسا کیا وسیع اللہ تقور ابہم عید النترا حت ادا جا اوحا وفت حت وقال وبوہا وقال الحم قلت وسلام علیکم تبدم فتح الخالدین جنہوں نے دنیا میں تقوی کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی تو ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے, جائے گا اور وہاں ان کے لئے پہلے سے ہی دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگران ان کو کہیں گے کہ سلام علیکم تب تمفت خلو خالدین تم پر سلام ہو اور تم یعنی تمہارے لئے یہ مبارکباد ہو خوشی کی بات ہو اور اب اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے داخل ہو جاؤ اسی طرح دوسری آیت میں ہے کہ اد خلوح ابھی سلام کے یوم الخل اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور یہی داخل ہونے کا دن ہے وہ امین اسی جنت خالدین مگر وہ لوگ جو سعادت من ہوئے تو وہ جنت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین موجود ہیں مگر یہ کہ جو تیرا رب چاہے وسیع قلدین عقب یہ تو جنت کا ذکر ہوا وسیع قلدین عقب اور ادا جہن مزمرا اور کافر ان کو ہنکایا جائے گا دو ذخ کی طرف جماعتوں کی صورت میں اس طرح احادیث میں کثرت سے جنت اور جہنم دونوں کا ذکر موجود ہے اب ودمیا باب جنت انا صحیح مسلم کی روایت کہ آپ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھڑکانے والا میں ہوں گا اس طرح آگے فرماتے ہیں کہ آتی باب جنت یوم قیام فاستفتح میں جنت کے دروازے پر آؤں گے قیامت کے دن تو میں کہوں گا کہ دروازہ کھول لو تو خازن ن یعنی وہاں کا نگران جو ہے وہ فرشتہ وہ کہے گا من انت آپ کون ہو فاقول محمد محمد میں کہوں گا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم فیقول تو فرشتہ کہے گا بیک بی کا امر تو اللہ افتحد احد قبلک مجھے آپ ہی کے بارے میں حکم دیا گیا کہ آپ سے پہلے کسی کے لئے جنت کا دروازہ نہ کھولو اسی طرح جہنم کے بارے میں متعدد آیات و احادیث میں ذکر کیا گیا ہے مثلا لہم من جہنم میہاد ان کے لیے جہنم بچھونے ہوں گے ان المجرمین فی عذاب جہنم خاردون مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے اور عقائد کی کتابوں میں یہ ہے کہ انجرن تونار مخلوقہ کہ اللہ فیل سے ہی ان کو پیدا کر دیا ہے علامہ شہاب الدین خفاجی رحمہ اللہ اس ضلع میں تحریر فرماتے ہیں بدعاد کا نقف من انقر جنت و عنارا و کہ جو نفس جہن... جہ... جنت اور جہنم دونوں کا یا ان کے محل وقوع کا انکار کرے تو ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں کافر سمجھتے ہیں